والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لا من قولي امین يا رب میں نے کیا تھا کہ شہادت عالص امانت ہے رسول کے ذمہ سب سے پہلے وہ اللہ کے ذمہ ہیں اور وہ نے رسول بھیجے رسول امبشرین امن بیرین اللہ یقونس اللّہ خدن رسول رسول بھیجیے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے اور اپنی امانت اللہ نے ادا کر دی رسول بیچ کر رسولوں نے آگے جماعت تیار کی ان تک پہنچایا اور اپنی ذمہ سے اس امانت کو اگلے کے سپرد کر دیا پرانے زمانے میں ڈاگ کا نظام ہوتا ہے تبھی طریقے سے ہوتا ہے ایک ساتھ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور اس ڈنڈے کے اوپر بجنے والی کوئی چیز کو گھنٹی ہوتی تھی اور وہ دوڑتے تھے اور سات زمین پر ڈنڈا مارتے جاتے تھے آگے دو چار مین کے فاصلے پر دوسرا آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ ان کے ہاتھ سے ڈاغ کا پھیلا بھی لیتا ہے وہ ڈنڈا بھی لیتا ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے پھر آگے چار کلومیٹر پر ایک دوسرا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑا دیتا ہے وہ ڈاک اور وہ ڈنڈا چلتا رہتا آج کل اس کی مثال گاربن وہ اولمپک مشن ہے یہ امانت اسی طریقے سے ایک جماعت دوڑتی ہے لے کر اس کو اور جماعت کی سپرد کرتی ہے اور اللہ حافظ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں صحابہ سے سوال کیا اللہ البلخ تو کیا میں نے پہنچا دیا انہیں پتا تھا کہ سوال کیا ہے اور ہم کس ذمہ داری کو لے رہے ہیں کیا معنی پہنچا دیا یہ دور کیا کالی بلا جی ہاں بالکل قد بل لگ تر رسالا آپ نے خط پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی بولا معلوم تھا کہ یہ امانت تھی اللہ کی اللہ کے رسول کے پاس اور اب یہ امانت ہم کو پہنچائی گئی ہے اور اب یہ ہمیں آگے پہنچانے اپنے دل کی اپنے ضمیر کی اپنے ذہن کی اپنے دماغ کی گہرائیوں سے اس ذمہ داری کو سمجھ کر انہوں نے قبول کی تو یہ چیز کیا ہے اور اس کو انہوں نے حق ادا کیا تو لے کر نکلے اس کو رسول اے ایمان والے مت خیانت کرو اللہ کی رسول یا تخونی امانات اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو اب یہ اللہ رسول کی امانت کیا ہے جو ہر ایمان والے کے پاس ہے جس کے بارے میں تازہ خیانت مت کو اگر اسے مراد اللہ کا حکم ہے تو جو ہماری آپس کی امانت ہے وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے پہنچاؤ ان اللہ یا توانات اللہ الگ ذکر کرنا ہے ایمان والے اللہ اور رسول کی خیاانت مت کرو اسے مراد کیا یہ امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے رسول کے جنہیں ہی رسول کی امانت ہے تمہارے اللہ رسول نے تم تک پہنچا دی اب اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اور تمہیں یہ پہنچانی اگر تمہارے پاس رہی کوئی آج کل تو فون ہے دو چار دس سال پہلے خطایا کرتا تھا اور سرکاری محکمے میں آپ کو بتایا کہ پوسٹ باکس ہوتا تھا اور مختلف جو سائٹس کے لوگ آتے تھے وہ اپنے چھانٹ کے خط لے جاتے تھے اس میں اگر ہمیں پتا کرتا کہ ہمارا خط دو چار دن جو پی پیارے ہے اس نے روک کے رکھا ہے یا رجسٹری کی رسید دبا کے رکھی ہے مجھے دو دن بعد دیے ہم باقاعدہ ریٹل کمپلین اس کے خلاف کرتے تھے کہ صاحب انہوں نے ہماری رجسٹری کی سیدھ اتنی دیر سے دی ہے اور ہماری ٹیلی گرام لیٹ ہو گئی ہے اور میں جنازے کو نہیں پہنچ سکتا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو یہ دو دن کی بات اور اگر ہم سو سال دین کو دبا کر بیٹھے اور اگلے تک نہ پہنچائیں تو ہماری شکایت تو نہیں کرے یہ امانت امانت وہ اتنی وزنی ہے کہ زمینوں آسمان میں اور پہاڑوں جیسی سخت چیز نے بھی اس کے کھانے سے انکار کر دیا انکار کس لیے کیا اس پک نام اڈر گئے کہاں بچہ تادا ہوتا ہے کہاں آپ کی ذمہ لگ جاتا ہے کہ اس تک دین کو پہنچانا ہے کتنا مشکل کا ایک ساتھ تشریف لاتے ہیں تو قالی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ کلا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فہدار من من لیا پہاڑی علاقے سے اوپر کے زمین سے کوئی صاحب آئے اور انہوں نے احضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قال اخبر یا رسول اللہ ان اشد شی ان کی عادت دینے وہ اللہ کے رسول اس دین کے اندر جو سخت سے سخت کام سخت سے سخت عمل مشکل سے مشکل عمل ہے وہ بھی مجھے بتا دیجیے وہ عالین ہے ہوں اور جو اس کا نرم سے نرم ہے آسان سے آسان ہے وہ اسے لین ہوتے جو آسانی سے ادار جاتے ہیں منہ جو نرم سے نرم آسان سے آسان کام ہے وہ بھی مجھے بتا دیں اور جو مشکل سے مشکل ہے وہ بھی مجھے بتا دیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسان سے شروع کیا دیکھیے سوال کرنے والے کی بھی فساحت دیکھیے جواب دینے والے کی فساحت بھی دیکھیے سوال کرنے والے نے پہلے مشکل پوچھا اور جواب دینے والے نے پہلے آسان بتلایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالین انتشد اللہ الح اللہ و ان محمد ان ابد ہوں رسول ہو اس دین میں سوکھی چیز جو ہے سب سے آسان کام یہ ہے کہ تم گواہ دے دو, دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہو اس کے بندے یہ آسان کام یا اشدھ ہوں یا اخل آلیہ اور آپ پہاڑی علاقے کے بھائی اس دین میں سب سے مشکل چیز کیا ہے المانا اس امانت کو اٹھانا اس کا حق ادا کرنا بھی. آسان کیوں پڑھنا ہے جو کسی نے کہا ہے کہا ہے کہ یہ شہادت اشد اللہ واسد الحمد البد الرسول یہ شہادت دہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان تو یہ تو آسان کام ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا حق ادا کیا جائے وہ آشدہ ہو یا اخل آلیہ المانا اس امانت کا اٹھانا اس کا حق ادا کرنا اسے ادلوں تک پہنچانا یہ اس دین کا مشکل ترین کام آسان کام جو ہم کرتے ہیں یہ وہ امانت ہے جو ہمارے ذمہ ہے اس کی اتنی قسمیں ہیں یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایک امانت ہے اس بدن سے لے کر یہ بدن بھی امانت ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے نہ اس کی آنکھیں نہ اس کے کان نہ اس کے ہاتھ آپ اپنی مرضی سے اس کے کولیکس کر جانے کے بعد اس کو ڈسپوز آپ نہیں کر سکتے جس نے یہ دی ہے جس کی یہ چیز ہے وہ طے کرے گا کہ اس کو دفنانا ہے اور جنازہ پڑھ کے دفنانا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے مجھے فریزر میں رکھ دینا اور مجھے جلا دینا ہے مجھے لٹکا دینا ہے یہ چیز تمہاری نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ امانت ہے اور اس کی دلیل ہو کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں سما ول بفرا ول فو تم الاقانس تمہاری سما تمہاری بسارت تمہارے دل و دماغ ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے یہ امانت امانت بلکہ اس کی جو ڈیٹیل عربی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کی کتنا وسیع ایک موضوع ہے اور امانت اتنی اہم چیز ہے پرماتم والا امانت عام متم سی کن میں وضو بھی امانت اگر آپ اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے بتایا گیا ہے تو اس کی گرفت ہونی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ایڑی سوکھی دیکھی وضو کے بعد تو آپ نے فرمایا آگ کی بشارت ہے سوکھی ہوئی ایڑیوں کے لیے نل ہوسنی منل جنادہ حس جنابت امانت جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے کرو گے تو قبول ہے یا سلاد و زکات و حج نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چور نماز کا چور اگر یہ چوری ہے تو پھر اپنی چیز میں کوئی چوری ہوتی ہے کہ نماز تیری نہیں ہے یہاں پہنچانے آیا کسی کو دینے آیا یا کسی کی امانت تھی تیرے گلے میں اس لیے اگر تک کوئی آگے پیچھے کر دی چیز صحیح طریقے سے رقو نہیں کیا سجدہ نہیں کیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی چوری ہو گئی ہے تیرے دلے جس نے رکھی تھی وہ ایک خاص حیت میں رکھی تھی اگر تھی اس حیت کے مطابق اس کو ادا نہیں کیا چوری بہترین چور نماز کا چور ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیا چوری ہوتی رمایاں نماز کی چوری یہ ہے کہ رقوف صحیح طریقے سے نہ کرو سجا صحیح, صحیح طریقے سے نہ کرو قبضے کی طرح پھول مارو اور نماز میں تیری نظر کی خیانت بھی نوٹ کی جاتی ہے نماز میں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ رکھو تم کس کے سامنے کھڑے ہو نسج کی گھڑیاں گرنا اور کاشی کو چیک کرنا اور اس کا پیڑ چیک کرنا اور اس کے پردے چیک کرنا تاکہ بوریت نہ ہو اور مجھے اس وقت پتہ چلے جب میں السلام علیکم تمار رحمۃ اللہ کا ہوں نماز سے نکل جاؤں یہ جان چڑھانے والی نماز ہے اس کا نام ہے منافدین کی نماز ہے. اگر محبت سے نہیں پڑی دیکھیے اتاحت مجرد اتات ہے اس کا سواب کوئی نہیں ہے جب تک اس میں محبت نہ ہو اتاحت ہم فار کی نہیں کرتے یہاں پہ پشاد بھی اس کی مرضی سے کرنے جاتے اپنے مینیجر کی نہیں کرتے انجینئر کی نہیں کرتے پھر وہ عبادت ہے کیوں نہیں ہے عبادت اتاحت تو تب ہے لوگوں کو اللہ کی اور رسول کی اطاعت بنتی ہوئی عبادت اس وقت جب اس میں محبت شامل ہے محبت نہ ہو تو میری جی مجبوری ہے جو منافقین کرتے تھے پکھنڈ کرتے تھے ان مناسب ہی نہیں خاج اللہ مناسب اللہ کے ساتھ پکھنڈ کرتے ہیں میں نے غالب یہاں یہاں اسلامی ثقافتی مرکز میں وہ شیر پہنے تھے پنجابی کے, پجابی کے کے نماز, ہوئے کی نماز فرض احکام تمام سوکھے اوکھی چان ترت دی پنڈ ہو نماز عبداللہ اللہ میں بالکل نہیں پڑتا نماز اچھی نہیں ہے روزہ بھی مشکل نہیں ہے مشکل محبت کے تقاضے پورے کرنا وہ جو امانت کی پنڈ ہمارے سفر کی گئی ہے اس کا اٹھانا مشکل مسجد میں کیوں آئے ہو کسی نے ٹائم دیا ہوا تھا تم دیا ٹائم تو نہیں دیا نماز بھی فرض ہے اس کا وقت بھی فرض جو نماز کے آٹھ فرض بار ہیں کیڈاور چھ بار آٹھ اندر ہے. کیا ہے جگہ پاک جسہ پاک کپڑے پاک نماز کا وقت ہونا امن سلا اکانت المنی کتاب موقو تھا نماز وقت پر پڑھنا فرض کیا گیا تو نماز بھی فرض اور وقت بھی فرض دونوں چیزیں فرض اب آپ کو کسی نے وقت دیا ہے وہ کون ہے جس نے وقت دیا کیوں آئے محبوب نے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ تعالی تقاضا کرتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چیز میں ان میں ہوں تمہارے ساتھ دعویٰ کرتا محبت کا تقاضا کرتا ہے وزیرو اشبد وبل ایمان والوں کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے وہ جبر کی نماز ڈندے کے ڈر سے نہیں جہنم کے ڈر سے نہیں اسی طرح خوشی خوشی آؤ جس طرح معدوب کو ملنے جاتے ہیں امدا کنڈے مسجد اسی طرح بیدگو گاہ کے مسجد میں آؤ اچھے کپڑے بہترین کپڑے پہن کے آؤ جس طرح کسی کو ملنے جاتے تھے تقاضا کرتا محبت کے سارے تقاضے پورے کرو اگر تمہیں رب یہاں نہیں ملا وہ محبوب نہیں ملا ہے تو پھر کہاں ملے گا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیوں ہے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تادی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا اولاد کو کرنا چاہیے انہیں کیوں کہا گیا دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی میں ماس کو کرنا چاہیوں کیوں کہا گیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی سے ملاقات ہوتی ہے ہماری میت یہ تو ایک فیزیکل پریکٹس ہے پیٹی پیریڈ ہے جسے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے جانم کی آگ سے بچ جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قبول کر دے جو اس کا پوزیٹو روکا وہ نہیں ملتا لہٰذا ہمیں معاشرے کے اندر وہ لوگ نہیں ملتے وہ نمازی نہیں ملتے دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت اللہ نے ڈالی ہے یہ نہیں کہا محبت مت کرو یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ مت کرو محبت کرو گے تو نظام چلے گا لیکن جب محبت میری اور اس کی محبت میں تمہیں اختیار کرنا پڑ جائے اور پرائرٹی دینی پڑ جائے کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو پھر مجھے چڑو دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی حکم دیا انتخاب کر رہی ہے نا اللہ کا گلے پہ چھری رکھی پھیر دی تقاضا پورا ہو گیا اللہ سے محبت نہ کرنے والے باقی سب سے محبت کرنے والوں کو ماں باپ سے بہن بھائیوں سے بیوی سے بچوں سے, سے مال سے گھروں سے محبت کرنے والے مگر اللہ رسول سے نہ کرنے والوں کو فاسق کہا گیا کوئی امکان اباؤکم وہ ابناؤکم و اخلاق و اظواج حکم و اشیرت حکم و اموالم ترخت منہ تجارت کا سادہا مساتل تردانا احبا نہیں تم اللہ رسول احبا زیادہ ماد واہ جہادی نہیں سطربایاتی اللہ بمر وہ اللہ دل کومل فاچیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسے حالات ہوتے جس سے طبیعت میں مہینے آ جاتا ہے موڈ آف جسے کہتے ہیں کوئی ایسی خبر آتی فلان یہ کہہ دیا آپ کو فلان یہ کا تو آپ فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ اور وہ اذان دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو اللہ چکر تو آئینی کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھے گی کیوں اس لیے کہ محبوب جہاں ملے وہی جگہ جنت بن جاتی ہے مساجد کیا ہے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیب فند فریب تے دبا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہے واجب فرض احکام تمام سکھے اور چاند پریت دی پنڈ ہے نینے رنگ یار کے بت خانے پکی سکھ کے لیے ٹھنڈ ہوئے تمہیں مسجد میں بھی نہیں ملا تو کہاں ملے گا بتاؤ کوئی ٹھنڈ پڑی ہے مسجد میں آ کے نسلی پانی سے نکلتی ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی مومن کی اور مسجد کی پانی اور نچھلی تھی یہاں آ نہیں ملا نماز میں تو تیری اپوائنٹمنٹ خالی گئی ہے کہ نہیں گئی المسلی رباح نماز پڑھنے والا اپنے رب سے کرگوچ کرتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب کے ساتھ رازو نیاز ہو رہا ہے کوئی قدر پتہ ہے اس نماز کی ان سجدوں کی کوئی قدر پتہ ہے قیامت کا دل دینا چاہے تو بھی تو نہیں دے سکو یوم عن انسافین یو نلس سجود فلاستی اون جس دن پردے ہٹ جائیں گے اور سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی بے ساختہ لوگ سجدے میں گریں گے فلاستتی اون یہ لوگ نہیں سجدہ کر سکیں کمر کو پتھر کر دیا جائے گا کیوں یا کام یون علاس سجود یا ہم دنیا میں سجدے کی طرف بلاتا تھا تو یہ کھڑے رہتے تھے آج نہیں کر سکے دیکھ کے نہیں کر سکتے ایک امانت ہے نماز روزہ زکوت حج یہ بھی مانتے ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ان کو ادا کرنا امانت ہے ان میں کوئی کروں دیکھیے امانت میں خیانت خیال ہے تول بھی امانت ہے ناپ اور تول بھی امانت ہے پھر دیکھے یا نہ دیکھے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو پورا تولنا چاہیے پورا ماپنا چاہیے اس میں کمی دیکھی پچھلی امتیں جو اللہ نے تباہ کی اور چار شیٹ کیا ان کو تو کیا ان کو الزامات کیا لگے ان کو کم توڑتے تھے کم ماپتے تھے رستے میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈرا کے تھے ان کی وجہ سے امتیں برباد قومیں درباد یقین انسان امانا انسان کا ہر عضو جو ہے وہ امانت ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ ہیں فائن عالم الخت و ماتور اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے یعنی سب سے جو خفیہ چیز ہو سکتی ہے وہ آنکھ کی خیانت ہوتی ہے اس لیے کہ باقی باڈی جب حرکت کرتی ہے اور کسی طرف موہ کرتی ہے یہ بھی وہ پتا چل جاتا ہے آپ کا ہاتھ کس طرف اٹھا ہے پاؤں کس طرف اٹھا ہے آنکھ رو چیز ہے کہ آپ کا منہ ادھر اور آپ دیکھ ادھر رہے. کسی کو پتہ نہیں کدھر جا رہی اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کس نیت سے اسکین ہو رہا ہے اور میں کہ اسے پتہ ہے تو یہ مس یوز ہو رہی اور تم اسی لیے کہ آپ کو مل بومنی نہ آئے اردو میں نبسارے سے تو اپنی نگاہوں کو دھیما کر لیں کر لیا کریں نیچے کر لیا کریں فل نشان لال استعمال والا نمیما زبان کو جھوٹ غیبت اور چولی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کو استعمال کریں گے ان چیزوں میں بھی یہ شعمت یا ان نماستہ ہمیں کون حق یا نسخ دکھ اسے حق اور سچی بات کہنے کے لیے استعمال کرو اور سچ کے لیے استعمال کرو اور سوچو اگر اللہ تعالیٰ یہ لے لیں واپس دوں کو دیکھ کے کبھی میں سے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے آشرم میں گے اور بہرے اور اندے اور بعض لوگوں کے آگاہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنے ہوتے یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جو فیکٹری میں ہو گئی یہ ایرر آف پروڈکشن نہیں جان بوجھ کر بنایا گیا ایسا بھی نہیں کہ آنکھیں کوئی نہیں تھی اس وقت اسٹاف نے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر آنکھوں میں پیدا کر دیا اس لیے پیدا کی اس کو دیکھو اگر تمہیں ملی ہیں تو شکر ادا کر استعمال کرو گنگا دیکھو کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہہ سکتا تو حق کہ پڑھ سکتا ہے تو قرآن پڑھ بول سکتا ہے تو اللہ کی تعریف بول یہ بھی تو ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا زبان اس کے پاس بھی ہے ہاتھ بھی ہے بول نہیں سکتا اسی طریقے سے دوسرے اس لیے معاشرے میں ہیں کہ تمہیں یہ بتائے کہ اس کو اللہ تعالی نے اندھا پیدا کیا ہے اس کو گنگا پیدا کیا ہے اس کو بہرا پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ضیا لاکھ پریزڈنٹ تھا گیارہ سال حکومت کی ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اس کی بیٹی کو اللہ نے ڈسیبل پیدا کیا ہے اپاگ بچی ہے کیا بگاڑ دیا تو اس نے اللہ کو تیرا باپ کیا بگاڑ لیتا اگر تم کبھی گنجار دارا پیدا کر دیتا شکر ادا نہیں کرتا آنکھیں دیے تمہیں تو کسی سے ڈر کے نہیں دی تیرے ابا سے پیسے ڈالر لے کے نہیں دی امانت کے طور پر دیے تمہیں اور پھر اس نے ان کے بارے میں سوال کرنا ولہ یا الا محرم الا محرم اور غیر محرم آنکھ سے وہ تمام چیزیں جن کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے نظر پڑ گئی ہے اور اندر ڈیٹا پروسیس ہو گیا کہ چیز غلط ہے وہ تم نظر معاف ہے. نیچے کلو دیر بھی تو نہیں لگتی غلاف دیا ہے وہ مارو اس کو اتنی فلیکسیبلٹی ہے تیری آنکھ کے اندر ہٹا لو سیکنڈ کا ہزارواں حصہ لگتا ہے پڑیا نکل گئی ہے. تیری آنکھ ملوث نہیں ہوئی تیری عبادت کا نور کوئی نہیں گیا اگر ٹک گئی اور روپیز میں چلی گئی تو ایک بدنظری ستر سال کی عبادت کے نور کو لے جاتی ہماری باد میں نور کیوں نہیں رہا مزہ نہیں آتا دماغ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مصیبت میں پھنس گئے کیا بھی جان چی بدن تو فرار نہیں ہو سکتا ہمارا ذہن کو ہم یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں فورن دوسرا پیج کھول لیتے کوئی سبزی خرید رہا ہوتا ہے کوئی گاڑی کو پینٹ کروا رہا ہوتا ہے اور کر سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی مرور میں گیا ہوا ہوتا ہے کوئی تعلیم کر رہا ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک پیج اس نے کھولا ہوا ہوتا ہے نماز میں کیوں ذہن فرار مانگتا ہے یہ جو لوگ سوچتے پھرتے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ بیماری ہر دوسرا آدمی فٹ پہ چلتے ہیں اس گرمی میں وہ پیڑوں کے لیے کڈے مار رہے ہوتے ہیں اور کوئی توم نہیں مارتی اس کے لیے ہماری ضرورت ہے اب اس گرمی میں اسے فرار چاہیے وہ پیچھے چلا جاتا ہے پاکستان میں گیا ہوا ہے وہاں باتیں کر رہا ہے اپنا مکان بنا رہا ہے اور کڈا بھی مار رہا تھا جسٹ لائک دیک ہم دماغ پڑتے مصیبت میں تو پھنس گئے آپ ذہن فرار ہو جاتا ہے محبت ہو تو ذہن فرار کو کرتکٹ میں فرار کو نہیں ہوتا وہاں تو گنڈے بھی پڑے گا سے دیکھتے ہو اس لیے کہ وہاں محبت ہے اللہ نے فرمایا یورا صاحب یہ مناسب لوگوں کو دکھانے کی نماز بتن کی بڑی نماز میں آتی ہے اللہ اللہ تریلا اللہ کی یاد کوئی نہیں ہوتی یاد کوئی اور پیج کھلا گیا اندر کان کسی حرام چیز کو نہ سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی کس نے بیان کی آپ نے فرمایا آنکھوں کا بھی جناح ہے تون علی زنا یہ سٹیج سجاتے ہیں اور فرد اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تقسیب کر دیتی ہے اس کی تکمیل فرد کرتی ہے اور فرمایا جو اس کے بعد زنا سے بچ گیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو پرورزگار اس کی وہ چیزیں معاف کر دیں جو صحیح اس نے کی تھی جو کوششیں اس نے کی تھیں اگر آخر میں اللہ نے ہدایت دے دی ڈر گیا اللہ سے یہ وہ سغائر ہیں جن کے بارے میں فرمایا ان تج تم گو کبا ارامات فرحان تم سہی آتے کوئی بات جو اس پہلے اقدامات کیے تھے وہ ہم سارے معاف کر دیں گے اس لیے کہ تھی وہ کام نہیں کیا ہمارے ڈر سے بچ گئے البتہ شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کی گارنٹی کوئی نہیں یہاں کاغذن اور رجلن وا گئی رحاط اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کا معاملہ ہے ہر ہر قدم جو برائی کی طرف اٹھا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا یہ گواہ ہوں گے مزے کی بات یہ ہے میں نے ارد کیا تھا کہ قیامت کا سارا جگہ اور سزا کا جو نظام ہے پورے کا پورا گواہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے پورے کا پورا گواہی پر ایگزٹ کرتا ہے گواہ میں دلائی دیں گی رسول بحصیت ہے گو وہاں کھڑے ہوں گے کٹارے میں آئیں گے ہم سے طالب اسرائیل کٹارے میں کھڑے تھے گواہی کے فیل ہو گئے گواہی نہیں دی اللہ تعالی نے ان کو مردوب قرار دے دی زمین و ہوتے رہو گے بورے دس آلے ہی نو ذلت اور مسکن در دری ان کے چاہ کر دی گئی ہے. یہ سزا ہے کانو لا یتناہون تنا ہونا امون برائی سے روکتے نہیں تھے امتا کرتے تھے اور وہ اور یہ جتنے بھی ہم امک ہماری آنکھیں بولیں گے تاشہ دار چل ہوں تو کلے منا آئی جی شاید اب سار ہوں وہ یہ سارے سرکاری ہیں چھپتے کن سے ہوتے ساگر صدیقی نے کہا تھا یہ جوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں توری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بے دار نظر آتے ہیں اور میرے دامن میں تو کانتوں کے سوا کچھ بھی نہیں اور آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہ میری دے گا ساگر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں آج میرے گوائے تیری طرف سے دیں گے آنکھیں کان زبان جلد سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں میرے ہاتھ میں کون دے گا یل انسان ماربن بل امانت اللہ تن اور لفق تن وفیقل اشارتن ابارہ ہر لحظہ بندہ ہر لہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آزاد نہیں ایک ایک لمحہ تیرا امانت میں جھکڑا ہوا ہے اور تجھ سے اس امانت کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں چھٹی کوئی نہیں ہے رات کو بھی دن کو بھی ہر لمحہ آپ کسی نہ کسی عمل میں دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہے ہیں سر چل رہے ہیں ہر لمحہ آپ جس طرح وہ کلوز سرکٹ ٹی وی کا کیمرہ لگا ہوتا آپ بالکل کسی کے فوکس میں ہر لمحہ دیکھا جا رہا ہے بل م انسان اللہ و امر ہوں امانت ہر شخص کا عمل اس کے گلے میں ایک امانت ہے کلّی یاد الحاق پوری قوم سارے عوام حاکم کے گلے میں امانت ہیں ان کا حق ادا کیا تو جان سوٹے گی نہیں تو الٹے لٹکا دیے جاؤ خیر کبھی رضی اللہ کالانوں نے لال بن کی گورنری کے لیے چنے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا نام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبازر ان میں ہوا مانا ملک یہاں تو ندامہ احبازر یہ امانت ہر قیامت کے دن یہ ندامت کا باعث ہو جو بندہ دس آدمیوں پر مسئول بنایا گیا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا ان کا حق ادا کیا ہوگا تو کھول دی جائیں گی ورنہ اس میں اٹھا کے جاننا مٹائیں گے یا دین و امانت ان کی ید لا دین علماء کے پاس اللہ رسول کی امانت ہے اپنے نسل نقصان کے لیے اس میں خیانت نہیں کر سکتے وی ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینس آف دس امانا رتنا بہا دیا ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ علماء ورا الانبیاء نبیوں کے وارث علماء ہوتے ہیں کس میں مال دولت مکان میں نہیں وہ تو فاطمہ کو بھی نہیں ملا رضی اللہ تعالان ہاں امانت میں نبی امانت علماء کو دے کے جاتے اب ان کا کام ہے سوسائٹی کو لے کر چلے اس طرف اور پلٹ کے آپ پیچھے دیکھیں گے تو قربانیوں کی ایک تاریخ نظر آئے گی جن کو زمانے میں آج امام کہا وہ کسی زمانے کے سجیم تھے کا بھی تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شہید ہیں جیل کے اندر امام مالک کے ساتھ کیا ہوا دنیا جانتی امام احمد اب نے رحمہ اللہ کے خلاف کیا ہوا دنیا جانتی ابن تیمیا کے ساتھ کیا ہوا دنیا جانتی ابن قریم کے ساتھ کیا ہوا دنیا جانتی امام بخاری ڈر بدری میں جب ان کے قریب ترین دوست نے بھی اس در سے ہاکن میں ان کے ہیڈ منی مقرر کی ہوئی تھی اور یہ اعلان تھا کہ جس کے یہاں سے وہ پکڑے جائیں گے اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو انہیں سزا ملے گی اور اس بحث میں بھی نکال دیا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے پھر مایالہ کب واپسی ہوگی امام آج آپ کہتے ہیں اس مقام تک پہنچنے میں امام سرختی رحمت اللہ چودہ سال اندے کنویں اندے کنویں آج کل تو جو سیاسی قیدی ہے ٹی وی وی سی آر اخبار باہر سے ایکٹر ایکٹریس بھی اندر جاتی ہیں ان کو سارا کچھ ہمر مل رہا ہے پھر بھی ایک سال نہیں نکالا سودا کر کے باہر نکل گئے ہیں کیوں یہ حق کے قیدی نہیں تھے نا انہوں کہ نے کہا تھا دو کے رشوت لے کے رشوت پھنس گیا دو کے رشوت چھوٹ گیا وہ حق کے قیدی تھے چودہ سال ایک اندر کنویں کے اندر گزار گیا اور کیا کیا ہے؟ تفصیل لکھوائی ہے جو دو یا چار بیل گاڑیوں میں رکھ کر منتقل کی گئی یہ کا بیٹا ہے جب سکون ہو اندر تفسیر لکھوائی جا سکتی ہے اگر آدمی کا موڈ درست نہ ہو ذہنی طور پہ بندہ اکثر ہو نہیں ان کا کنواں ان کی جنت تھی اور ان کی قبر ان کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اسی لیے امام ابن تینیہ ہیں ہم تو اپنی جنت اپنے اندر لیے پھرتے انہوں نے ہم سے سب کچھ چین کے قید کر دیا انہیں اگر پتا چل رہا ہمارے اندر کیا ہے تو یہ لشکر لے کے چر دوڑے ہمارے اوپر ان کی جنت کیا اللہ انسلم کوئی ریزن نہیں یہاں بیٹھ کے تفسیر لکھوائی ادیم امانت ان کی یج لو فرمایا جو آزمی بھی عالم بنتا ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں شامل ہو جاتا ہے جو نبی کے ساتھ اللہ کا ہوتا ہے جیسے جو بھی بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا میں نے پچھلے دن میں کہا تھا کہ ڈھائی سو ڈالوں کا مکروز پیدا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر میں تو سن دو ہزار ایک ماڈل ہوں اور یہ قرضہ جو ہے یہ تو میاں صاحب نے فلانس سن میں لیا تھا میں اس میں کیوں شامل کر لیا گیا آپ نے گرین پاس بورڈ لیا تو قرضہ تو لینا جب آپ اس امت میں آئے ہیں تو وہ ذمہ داری ہے وہ تو آپ کو لینی پڑے گی وائز آخاز اللہ ساک اللہ زین ہوں تم کتاب اللہ تو بھائی ہوں اللہ نے ان لوگوں سے یاد لیا جنہیں کتاب دی یہ کتاب کوئی آسان بات نہیں جس نے اس کا حق ادا کیا وہ عالم ہے ورنہ وہ گدا ہے قرآن کے الفاظ میں فرمایا جو لوگ جنہیں کتاب دی جی گئی ماشاء اللہ خم میں لپتا ہو رہا تھا سم یح لوہ کا جیسے گدے پر کتابیں لا دیجیے نا تو اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر نعمت ہے یا کسی کی زندگی کا نچیڑ ہے اس کے اوپر تو ایک برڈن ہے وہ نعمت کی صورت میں ہو کتابوں کی صورت میں ہو جس نے حق ادا نہیں کیا وہ تو یہ ایک برڈن کے طور پر اسے لے رہا ہے لاتو بائی جہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے غلط تو اسے چھپاؤ گے نہیں اب اگر کوئی عالم تھا اپنی نوکری کے در اپنے کچھ اور بینیفٹ سے جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتا ایون تو جان جانے کے در سے اگر اس میں خیانت کرتا ہے تو اللہ کی قسم اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس لیے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کا سرکٹ گیا ہے اگر زکریا کو آلے سے چین دیا گیا ہے تو انہوں نے ادا کیا تو تیری جان ان سے زیادہ قیمتی نہیں اسی لیے فرمایا تم کل انفال اسی طرح فرمایا انما یکش اللہ ہم عبادا اللہ سے عالم ہی ڈرتے گویا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں جو نہیں ڈرتے وہ ڈگری بے شخص دیکھ لائن لگی ہوگی اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو عالم نہیں اس کی پراپرٹیز میں سے انما یکش اللہ عباد علام تو اب دین و امانت ان کی ضرورت لہما دین علماء کے ہاتھ میں امانت ہے جب بن اسرائیل میں برائی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے کیا چارج کیا ان کو لما ربانی ان کے تیروں نے اور ان کے مولویوں نے ان کو روکا کیوں جی ربانی ربانیون کس کو کہتے ہیں درویز کس کو ہم کہتے تیر. اور احبار لکھنے پڑھنے والے قال اللہ کال اور رسول والے لا لال ربدانی باروپ لسو لابے شما کا اس نال تو چارج شیٹ ان کے رما کو کیا سدا پوری قوم کو دی سدا پوری قوم کو ملی تو یہ ان کے بگڑنے سے دین بگڑتا ہے مت میں جو تو پھیلا وہ عوام نے نہیں پھیلایا وہ انہوں نے پھیلایا یہ عوام تک لے کر گئے اس وائرس دے آر دا کیریئر آف وائرس آف دیز آر جس میں بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے سر سے پیدا ہوئے جو حالات نے فالو کیا تو کریٹ نہیں کیا تو نیا فرقہ وہ کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں الجتے کلجتے اور یہ خیال بیان یہ اخمر الماس آلہ تاط اللہ وہ تحلخلا الحاطانا چلّہ سار القدع علما کی ذمہ داری کیا ہے صرف تھوڑی پہنچانی نہیں ہے آپ کو پتہ جو سائنس ٹیچر ہوتا ہے تھوڑی پڑھانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور پریکٹیکل کروانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی یہ جس چیز کو بیان کرتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھانا بھی ان کی ذمہ داری ہے اگر کر نہیں دکھایا صرف بیان کر دیا تو امانت ادا نہیں ہوئی وہ ابھی مکروض ہیں اگر صرف ریٹنگ پہنچانا ہوتا پڑھ کے سنا دینے سے ہدا ہو جاتا کر کے نہ دکھایا جاتا تو ہمارے حافظ صاحب عشا کے بعد کھڑے ہوتے فجر کی اذان سے پہلے شبینہ ہو جاتا پورا کہ نہیں ہوتا شبینہ جو پاکستان میں پڑھتے ہیں ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن ایک رات میں نازل ہو جاتا پڑھ کے سنا دیتے صبح کہتے اچھا جی ٹھیک اسلام علیکم پورا ہو گیا نہیں تیئیس سال لگے ہیں جو کہا کر کے دکھایا کس طرح مہاراج پروار نے کہتا زندگی دا ہے زندگی کا کوئی تو میار ہونا چاہیے اللہ کے رسول نال پیار ہونا چاہیے کوئی تو آئیڈیل بناؤ نا زندگی میں کیا حیوان کی زندگی گزار رہے ہیں کوئی تو آئیڈیل ہونا چاہیے نا کہ میری زندگی, زندگی اس طرح کی ہوگی میری گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے میروٹ میں بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے زندگی کا کوئی تو میار ہونا چاہیے اللہ کے رسول نال پیار ہونا چاہیے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھی آئیڈیل ہے اور بندوں کو آئیڈیل بنا دیا گیا کون ان کن تم تو اللہ فتح کم اللہ ہمارے اور اللہ کے درمیان چیز ہے باقی کچھ سانجھا نہیں ہے وہ مالک ہے ہم بندے ہیں بولا وہ آماز میں نہیں پڑھتا روزہ وہ نہیں رکھتا زکات وہ نہیں دیتا یہ سارے کام ہم کرتے کوئی چیز سانز نہیں ہے سانجا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آپ کی محبت ان اللہ ملائے کہتا ہوں یہ سلیم علبی یا منسلیہ اب یہ اس وقت ان مان ہے قدن کی رکھنے لوگ حاصل اب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارک تھی اب تو ہماری بن نہیں سکتی آپ کی چال جو تھی وہ اپنی چال وہ تو جینیٹیکل معاملہ ہے اس وقت کیا ہے معیار کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر جب مرا ہے فوت ہوا ہے تو جس طریقے سے آپ نے ٹیکل کیا اس حادثے کو تمہارا بھی مرے تو ایسے ٹیکل کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹوں کو طلاق دی گئی ہے رختی سے تالے ان کے عقیدے کی بنیاد پر تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہیو کیا اس طریقے وہی رویہ تمہارا ہونا چاہیے جس طرح زینب رضی رضیلہ عنہ کو اونٹ سے گرا کر پری میچور ابارشن کروایا گیا اور اسی کی بلیڈنگ میں وہ شہید ہوئی ہیں یہ قیامت گزر جائے تو دیکھو حضور نے کیا کیا ہے فاطمہ رضی اللہ تالانہ کی شادی کی ہے تو جیسے میں بھی نے کیا ویسی تم کرو آپ کے چچا کے بدن کے گیارہ ٹکڑے ہوئے تو دیر ایکشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تمہارا ہونا چاہیے اس وقت کیا ہے روز مرہ زندگی کے معاملات حادثات واردات میں دیکھو قرض لیا ہضور نے تو کس شام سے ادا کی ہے ویسے تم ادا کرو دیکھو حضور جب باہر سے سفر سے آتے تھے تو جیسے وہ تالا مسجد میں جا کے نفل پڑھ کے گھر جاتے تھے ایسے تم بھی جاؤ دیکھو جب حضور سفر پہ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے تم بھی ویسے ہی کر کے جاؤ یہ ہے اس وقت اب ہضور نے کر کر کے دکھایا کر کر کے دکھایا ہے جو حکم آیا ہے چاہے اس میں خطرہ ہے چاہے اس پہ کریکٹر جو ہے وہ لگ گیا ہے داؤں پر جب عربوں کے اندر سبھیوں سے تقریباً ڈھائی ہزار سال سے یہ روایت موجود تھی جی. یہ رواج تھا ان کا ان کا یہ مذہب بن چکا جیسے طلاق کا وہ انت کا حال ہی وہ جیسے طلاق دینے کا طریقہ تم کے الفاظ تھے کہ تم میرے اوپر ایسے جیسے میری ماں کی پشت جو حرام کرا دے دیتے اس کو طلاق بنا جاتا تھا تا آ کے تلاق کے لیے سیگا مقرر کیا گیا اسی طریقے سے ان میں یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہوتا تھا جائیداد میں وارث ہوتا تھا اور اس کی بیوی بہو ہوتی تھی اور اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا اللہ تعالی نے پہلے تو شادی کروا دی حضرت جینب رضیلا تعالیٰ اور حضرت زید ابن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بات فرمایا دیکھو جن کو تم ماں کہتے ہو ماں ہوتے ہند وہ تمہاری ماں نہیں بیوی کے جب پانچ سو بچے ہو گئے تو کہا کہ تم میری ماں ہو فرمان ہے تم ام ہاتھ ان لا ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے وہ امنا ہم لیا کو من کرم الزورا جھوٹ بولتے کل تک بیوی کی آج ماں ہو گئی ماں وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے اور جن کو تمہارے وہ بیٹا کہتے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں یہ تمہارے منہ کی بات ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی میٹنگ ایسی نہیں کوئی قانونی ایسی ہی نہیں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا یہ قانون ٹوٹنے جا رہا زید کو بلا کے برما بے ان کے نام ان کے باتوں کے نام کے ساتھ پکارو جو کل تک زید بن محمد کے پلک کے دوبارہ زید بن حادثہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کام کر رہی ہے یہ پہیا کدھر جا رہا ہے چپکلس ہو گئی آپس میں گھر کے اندر حضرت تو زائد آ کے شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں میری نہیں نگتی جانب کے ساتھ وہ گزارا نہیں ہو سکتا ہمارا ہماری آپس میں لگی رہتی ہے تو آپ ان سے بار بار کہتے ان شاء کا زور کا وقت کا کلّہ اللہ سے ڈر اور بیوی کو پکڑ کے رکھ تلاش نہیں دینی اللہ فرماتا پرماتا تخی نقص کا اللہ مبدی اور نبی تو وہ چیز اپنے اندر چھپائے گی جس کو اللہ نے ظاہر کرنا اندر ڈر یہ تھا کہ زید نے طلاق دی تو مجھے نکاح کرنا پڑے ہم آن ٹوٹنے جا رہا ہے اور شرط یہ ہے کہ پہلی نماز فرض ہوئی ہے تو پہلی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سب سے پہلے نبی اس لیے جو تقاضا ہے وہ سب سے پہلے علماء اس پر چلیں گے تو عوام چلیں گے نا اگر اولا مائی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو پیچھے لوگوں نے کیا کرنا پبلک نے کیا کرنا جو دیہی لیڈرز ہیں ٹھیک نا دنیاوی لیڈرز جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے بلندر جا رہے ہیں بڑے بڑے ملینز اینڈ بلینس انہوں نے لوگ بار ڈرین کر دیے ہیں تو نیچے والے انڈی نہ کریں گے تو کیا کریں گے کہتے ہیں جرنل ایک گنا توڑ کے کھیت میں سے فوج پورا کھیت برباد کر کے رکھ دیتے جنہوں نے ڈالرز کے بار ڈھیر لگا دی ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے گاس گاس کھائیں گے اور میں دامل درد کے سوا اندر کچھ نہیں جاتا تو عوام کیا کریں گے اگر اس کاؤنٹ لیں گے کوئی تو ایسا ہو جو اسوا بنے اور سارے تقاضے پورے کرے لٹک حجت ہوگا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اتمام حجت کوئی نہیں تم اپنے آپ کو دیکھو گے لوگوں کے پاس اتنے ایکسکیوز اتنے بہانے ہیں ان کے پاس تو مسجد میں بیٹھا ہے تو تو تکاؤنٹ لے رہا ہے جو دفتروں میں کام کرتے ہیں جن کے دائیں بائیں دنیاوی ہورے بیٹھی ہیں جن کے اوپر سے سو تقاضے آتے ہیں وہ تو ان کے پاس تو بہت سارے بہانے ہیں اگر تو لے رہا ہے یہ مانک یا تو لانا چھوڑ دو یا اس کے تقاضے کو ادا کرو کرو ہمارا تو تھا ہی ہے جیل میں چلے جاؤ ٹرمیٹ ہو جاؤ ہونا تو ہے ہی ہے دنیا سے تو جانا ہے لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف دیکھے تو تیری نظر جھکے نا اس کے گلے میں نشان ہونا چاہیے پھانسی کا کوئی سینے پہ کوئی گولی ہونی چاہیے کوئی جیل کی بیڑیوں کا کوئی نشان ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو ہو حضرت تک یو رضی اللہ تالوں میں مدینہ چھوڑ کے کہاں گئے کیوں گئے آج استنبول کی دیوار کے نیچے ان کی قبر ہے جنت البکی میں دفن کیوں نہیں ہوئے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں شفاعت سب سے پہلے ہوگی پتا تھا اگرتے سات اور اگرتے شہید رضی اللہ وکاس رجلاؤ کی قبریں چائنا میں کیوں ہے وہ جنت کل میں کیوں نہیں دفن ہوئے انہیں پتا تھا یہ امانت ہے سیامت کے دن اٹھیں تو پتہ چلے کہاں ساتھ پتہ چلا چائنا میں گیا تھا وہاں دفن ہے اور میرے مامو ایوب انصاری کا ہے پتا چلے وہاں کستن کنیا میں ترکی کے اندر شہر کا میں دفن ہے کس لیے اس امانت کو ادا کرنے کے لیے جو آپ کی سوٹ کی گئی ہے تو یہ امانت کا کنسپٹ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ آدمی غور کرے اس کا ہر لاز امانت میں جکڑا ہوا جس کا اسے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس, کو اس امانت کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے تقاضت پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اگر کو بھی واخر گاوان الحمدللہ رب اللہ